جو اللہ کے عہد اور اپن قسمے کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہ ہو اور اللہ نہ ان سے بات کرے نہ ان کی طرف نظر فرمائے قامت کے دن اور نہ انہیں پاک کرے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے